تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتی رہے اور نیک کاموں کا حکم کرتی رہے اور برے کاموں سے روکتی رہے یہی لوگ فلاح نجات پانے والے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلے آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیوں کیا اب اپنے کفر کا عذاب چکھو اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے امر بالمعروف و نہیں المنکر کا فریضہ انجام دینے والی جماعت بحاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جماعت سے مراد خاص صحابہ کرام ردی اللہ عنہم اور خاص راویان حدیث ہیں یعنی مجاہدین اور علماء محدثین یہ یاد رہے کہ ہر ہر متنفس یعنی سانس لینے والے پر تبلیغ حق فرض ہے لیکن تاہم ایک جماعت تو خاص اسی کام میں مشغول رہنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے دفع کر دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اپنے دل سے اسے متغیر کرے یہ ضعیف ایمان ہے ایک اور روایت میں ہے کہ بعد یہ بھی ہے کہ اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے یہ روایت مسلم کی ہے مسرد احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اچھائی کا حکم اور برائیوں سے مخالفت کرتے رہو ورنہ عن قریب اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائیں گے پھر گو تم دعائیں کرو لیکن قبول نہ ہوں گی اس مضمون کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو کسی اور مقام پر ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی دین میں اختلاف دخول جہنم کا سبب ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اگلے لوگوں کی طرح افتراق و اختلاف نہ کرو تم نیک باتوں کا حکم اور خلاف شر باتوں سے روک تھام کو نہ چھوڑنا مسرد احمد میں ہے کہ معاوی ندی سفیہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے جب مکہ شریف میں آئے تو زہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اہل کتاب اپنے دین میں اختلاف کر کے بہتر گروہ بن گئے اور اس میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے یعنی خواہشات میں سب کے سب جہنمی ہے مگر ایک اور بھی جماعت ہے اور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی رگ رگ میں اس طرح نفسانی خواہشات گھس جائیں گی جس طرح کتے کا کاٹا ہوا انسان جس کی ایک ایک رگ اور ایک ایک جوڑ میں اس کا اثر پہنچ جاتا ہے اے عرب کے لوگوں اگر تم ہی اپنے نبی کی لائی ہوئی چیز پر قائم نہ رہو گے تو اور لوگ تو بہت دور ہو جائیں گے اس حدیث کی بہت سی صنعتیں ہیں قیامت کے دن دلات جنتی دلات اور جہنمی جنمی جنمی دلات اپنے دلات چہروں دلات سے دلات پہچانے دلات جائیں, جائیں گے پھر آگے اللہ نے فرمایا اس دن کو چہرے سفید ہوں گے اور سیاہ منہ بھی ہوں گے ابن عباس صدی اللہ عنما کا فرمانے کے اہل السنہ و کے منہ سفید نورانی ہوں گے اور اہل بدعت و منافقین کے کالے منہ ہوں گے یہ روایت ابنبی حاتم کی ہے اور ابنبی حاتم ہی میں حسن بصیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ کالے منہ والے منافق ہوں گے جن سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان کے بعد کو کیوں کیا اب اس کا مزہ چک ہو اور سفید منہ والے رحمت ربانی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سنن ترمیدی کی روایت میں ہے ابو امامر رضی اللہ عنہ جب خارجیوں کے سر دمش کی مسجد کے زینوں یعنی سیڑھیوں پر لٹکے ہوئے دیکھے تو فرمانے لگی یہ جہنم کے کتے ہیں ان سے بتر مقتول روئے زمین پر کوئی نہیں انہیں قتل کرنے والے بہترین مجاہد ہیں پھر آیت یو متب دو وجو ہوں تسوتو ابو غالب نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ سنا ہے فرمایا ایک دو دفعہ نہیں بلکہ سات مرتبہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہی نہیں دنیا آخرت کی یہ باتیں ہم آپ پر اے نبی کھول رہے ہیں اللہ تعالی عادل حاکم ہے وہ ظالم نہیں اور ہر چیز کو آپ خوب جانتے ہیں اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتے ہیں پھر ناممکن ہے کہ وہ اللہ کسی پر ظلم کریں کالے مو جن کے ہوئے وہ اسی لائق تھے زمین و آسمان کی کل چیزیں ہی کی ملکیت میں ہیں اور اللہ ہی کی غلامی میں اور ہر کام کا آخری حکم اللہ ہی کی طرف سے ہے متصرف اور با اختیار حاکم دنیا اور آخرت کے وہی ہیں